یہ حضور کا جملہ کتنا خوبصورت ہے اور اگر نہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں گے تو کیا کریں گے حدیث میں آتا ہے جب بچہ شکمے مادر میں ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے چار چیزیں لکھ جاتا ہے ان میں سے ایک چیز اس کا رزق ہے کہ ساری زندگی میں اس کو کتنا رزق ملے گا اب جتنا لکھا گیا ہے الٹی چھلانگے بھی لگائے اس سے زائد نہیں ملے گا اور جب لکھا گیا ہے اس سے پہلے نہیں ملے گا تو پھر اس رزق کے لیے ٹینشن کی ضرورت کیا ہے رزق کے لیے کام کرے محنت کرے شاید میں میں نے کسی درس سے بات کی تھی حضرت شیخ شیراضی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں گیا اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہے سوچنے لگا مالک اسے رزق کیسے دیتا ہوگا تو درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد شیر آیا اس نے شکار کیا اور پس فلدا چھوڑ کے چلا گیا وہ رینگتی ریگتی آگے بڑی اور پس فلدا کا کے پیٹ مار لیا اب اس نے کہا کہ جب اس لومڑی کو اللہ عطا فرماتا ہے میں تو اس کا بندہ ہوں میں کیوں محنت کروں اس نے محنت چھوڑ دی ایک دن فاقے سے کاٹا دوسرا دن فاقے سے کاٹا تیسرے دن جب حالت غیر ہونے لگی تو آواز آئی بندے میں لومبڑی کو بغیر کسی محنت کے دے سکتا ہوں تجھے نہیں دیکھ سکتا تجھے بھی عطا کر سکتا ہوں لیکن لومڑی نہ بند شیر بند خود کما اور اوروں کو بھی کھلا نہ کہ لومڑی کی طرح جو ہے بن کے بیٹھ جائے یہ بھی حکم ہے محنت کرنے کا لیکن محنت کرنے کا سائی کرنے کا حکم ہے ٹینشن لینے کا حکم نہیں ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہمارا کام ہے کام پہ چلے جانا دیکھو نا آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہاں کام کی تو آپ مزدوری کرتے ہیں یا کوئی کام کرتا ہے مالک بیل دے کے آپ کو بلا لیتا ہے دفتر میں دو گھنٹے وہاں بٹھائے رکھتا ہے آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کہ وہاں کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا آپ کو کیا غرض جس نے کام پہ لگایا اس نے بلایا مجھے تو مہینے کے بعد پوری تنخواہ ملے گی چاہے سات دن بٹھائے رکھے تو ٹینشن نہیں ہوتی کہ آٹھ گھنٹے میرے پورے ہونے ہیں جس رب نے رزق لکھا ہے وہ کہتا ہے چھوڑ کاروبار علی علی آ جا اب میری چوکھٹ پہ آ رات پڑ گئی اب سو جا اب کام نہ کر جس نے لکھا ہے جس نے کام پہ لگایا ہے وہ کہتا ہے اب جمعہ کی اذان ہوگی اب کاروبار اب چھوڑ دے کاروبار تو اب جس نے کام پہ لگایا وہی تو بلا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں تیرے بلانے پہ نہیں آئیں گے تو مالک بلائے اور بندہ دفتر میں نہ جائے تو وہ فیکٹری سے نکالے گا کہ نہیں یا حالات کشیدہ ہو جائیں گے کہ نہیں ٹینشن بنے گی کہ نہیں تو اگر آسودہ رہنا ہے فیکٹری میں کام بھی کرنا ہے تو پھر مالک سے بنا کے رکھنی ہوگی نا اگر رزق اس کا کھانا ہے اور اس کی نہیں ماننی تو پھر اٹینشن تو ہوگی پھر کہا جائے گا جی رزق بڑا ہے سکون نہیں ہے پتہ نہیں کسی نے طویز ڈال دی ہوئے کسی عمل نے جادو کر دیا ہوا ہے پھر مصیبت بنی ہے لیکن اگر اس کی مان لے جب کہتا ہے کام پہ جاؤ کام پہ چلے جاؤ اور جب کہتا ہے مسجد میں آ جاؤ مسجد پہ آ جاؤ اور جب کہتا ہے اب سو جاؤ اس وقت سو جاؤ کہتا ہے اب تہجت ہوگی اٹھ کے مسلح بچھا لو مسلح بچھا لو جو کہتا جائے کرتے رہو تمہیں ٹینشن نہیں ہوگی زندگی کی بہاریں نصیب ہو جاؤ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ تم غنی بن جاؤ گے تم گداگر نہیں رہو گے تم گداگر نہیں رہو گے غنی بن جاؤ گے کروڑ پتی ہو کر بھی کمینے نہیں ہوگے تمہاری جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ہنا کی سلطنت کے بادشاہ ہو اس کی تقسیم پہ راضی ہو جائے